اور جب آپ حج کو جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کو مسائل پیش آئیں گے تو یہ یاد رکھیے کہ ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کا کرنا فرض ہے جبکہ حج کی شرائط موجود ہوں حج کی شرائط ان کا بھی ہم ذکر کریں کوئی شخص اگر حج کی نسل مان لے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں حج کروں گا تو یہ نسل ماننا جسے آسان زبان میں منت ماننا کہتے ہیں کہ تو منت مان لے کہ اگر میری اولاد سب کی شادیاں ہو جائیں تو میں حج کروں گا اللہ کے ایک حج میرا یہ امتحان پاس ہو جائے تو میں اللہ کے لیے ایک حج کروں گا تو یہ ہے نظر اور نظر ماننے سے حج واضح ہو جاتا ہے ضروری ہو جاتا ہے اس کے مسائل ان شاء اللہ آگے کے آ جائیں گے اور جو حج وارث ہے اور جو نظر ہے یہ ان سب کا طریقہ ایک ہی ہے اور جس سال حج فرض ہو جائے اسی سال حج کا से ضروری ہے اور ضروری نہ होने کی ایک ہی صورت ہے وہ یہ کہ شرح کوئی مسئلہ ایسا پیش آ گیا مثلاً حج فرض गया گیا تھا ویزا نہیں ملا حج فرش ہو گیا تھا پوری کوشش کر لی اس کے باوجود ٹکٹ نہیں سیٹ نہیں ملی تو یہ تو رکاوٹیں شرح میں ہیں اگر شرعی طور پہ کوئی عزر نہ ہو تو جس سال حج قرض ہو جائے گا اس سال اس پہ حج کرنا ضروری ہے اور مرنے سے پہلے حج کر لیا تو حج اگا ہو جائے گا اور یہ جو لیٹ کیا ہے نا حج کو بغیر کسی شرعی یوز کر کے بغیر کسی وجہ کے اس کا گناہ انشاءاللہ معاف ہو جائے گا اگر حج کر لیا اور اگر حج کیے بغیر موت آ گئی اور اسے بھی کوئی نہیں تھا شرم تو پھر حج نہ کرنے کا گناہ انسان کے ذمے باقی رہے گا اس لیے یا پھر شرم معذور ہو اور اگر معذوری نہیں ہے تو پورے حج کرنا چاہیے فوراً اور اگر کوئی آدمی حج کے فرض ہونے کا ہی منت ہو جائے تو یہ کفر ہے اور کبھی کبھی حج بغیر معنی بھی ضروری ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص جس جگہ پہ آرام باننا چاہیے تھا وہاں سے بغیر آرام کے بھی کیا تو اس پہ حجرہ واجب ہو جائے گا لیکن یہ مسئلہ بہت طویل ہے آپ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ بھی مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک مرتبہ جب حج کر دیا تو اس کے بعد آئندہ جب بھی حج کرے گا وہ نفل ہوگا اور کسی آدمی پہ حج فرض ہو گیا اور وہ اسے ادا نہیں کر سکا تو وسیعت کرنی واجب ہے ضروری ہے کہ وصیت کر جائے اپنے بچوں کو اولاد کو یا کسی کو بھی تو میرے بعد میری طرف سے حج کرنا وسیعت کرے گا گناہ گار نہیں ہے اور اگر وسیعت کیے بغیر مر گیا تو پھر اس کا بھی گناہ ہوگا وہ اس جن کی وجہ سے آدمی حج پہ نہیں جا سکتا ان میں سے ایک یہ ہے کہ مثلاً عورت کے لیے ہم اس کا بیان کر دیتے ہیں یعنی اس وجہ سے آدمی مرد یا عورت حج سے رک سکتے ہیں مثلاً عورت کے لیے کوئی محرم نہیں ملا انہیں یہ شہرت نہیں تیار سے آنے کے لیے تو یہ اشر ہے عورت اس صورت میں حج کو چھوڑ سکتی ہے لیکن جب بھی یہ پابندی ختم ہو جائے گی شوہر راضی ہو گئے یا جس کو ساتھ لے جانا ہے وہ راضی ہوئے اپنے مادم تو پھر اس کے لیے حج ضروری ہو جائے گا بعض خواتین چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور کوئی دوسرا رکھنے والا ان بچوں کے لیے کو نہیں ہے تو یہ تاخیر جو حج کی ہے عورت کے لیے عذر ہے وہ اپنے بچوں کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکتی کوئی پیچھے سنبھالنے والا نہیں ہے تو وہ حج کے لیے نہ جائیں حج کو موخر کر سکتی ہیں لیکن جن ہی بچے بڑے ہوں یا بچوں کو کوئی سنبھالنے والا مل جائے تو پھر انہیں حج کرنا چاہیے اور اسی طرح بچے کسی کے بیمار ہوں تو بھی یا تندرستوں کو بھی دونوں شرطوں میں اگر انہیں کوئی نہیں سنبھال سکتا تو پھر اس خاتون کے لیے یہ عذر ہے کہ نہ جانا چاہیں تو ٹھیک ہے ایک اور نسخہ بھی یاد رکھیے جس کی وجہ سے حج میں تاخیر کب نا جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ بیوی یا اولاد جن کا خرچہ اس مرد کے ذمے ان کے پاس میری زندگی کے لیے پیسے نہیں ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر حج کرنا مقروب ہے یا پھر کا بندوبست کرے اور یا پھر ان سے اجازت لے وہ اجازت دیں گے بیوی دے گی اجازت تو حج ہو جائے گا نہیں دے گی تو حج تو ہو جائے گا لیکن کراہٹ کے ساتھ ناپسندیدگی کے ساتھ کیونکہ جن لوگوں کا حق اس قسم میں تھا اسے پورا کرنا ضروری تھا اور اسی طرح کوئی عورت عدت میں ہے حج فرش ہو گیا اس پہ ہونا ہے اتنا ان کے پاس کہ وہ بیچ کے اپنا اور اپنی محرم کا ٹکٹ لے سکتی ہیں اتنے پیسے جمع کرا سکتے ہیں تو عورت عبت میں ہے عدت برابر ہے چاہے طلاق کی وجہ سے وہ عدت میں ہو اور چاہے شوہر کے انتقال کی وجہ سے وہ عدت نہیں ہو عورت کے لیے عدت کا ہونا وصر ہے اور عدت کی وجہ سے وہ حج پہ نہیں لے سکتی کوئی حرج نہیں ہے لیکن جن عدت پوری ہوگی اور آئندہ حج آئے گا باقی شرائط اگر پوری ہیں تو پھر وہ حج کریں گی کسی مسلمان نے حج کیا اور مؤ صبل پھر اس کے بعد کافر ہو گیا مرتد ہو گیا غصے میں کوئی جملہ اسلام کے خلاف کہہ دیا کوئی کفر کر لیا تو نکاح ٹوٹ گیا نکاح دوبارہ ہوگا اور اسی طرح جو حج کیا تھا وہ حج بھی برباد ہو گیا اگر اس کے پاس اب اتنی گنجائش مال کے اعتبار سے صحت کے اعتبار سے ہے کہ وہ دوبارہ حج کر سکتا ہے تو اسے دوبارہ حج کرنا چاہیے پہلا حج ختم ہو گیا اس لیے یہ زبان استجارے کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہمیشہ سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کبھی اپنی زبان کو آدمی بے لگام نہ کرے کفر کا جملہ نکل گیا علی رسب اللہ تو وہ جو حج قبول ہوا ہوا ہوگا کہیں خدا کیا اللہ سے امید یہی رکھنی چاہیے وہ تو ہوا برباد اس کو تو آگ لگا دی نئے سرے سے حج کرے سے ہی مسئلہ یہ بھی اٹھتا ہے کہ کتنا سرمایہ ہو ضروریات زندگی کے علاوہ جس پہ حج فرش ہو جاتا ہے تو فکا نے لکھا ہے اپنی رہائش کا مکان پہننے کے کپڑے گھر میں جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں سنگھڑی ہے ٹائم دیکھنے کے لیے کھانے پینے کے برتن ہیں اسی طرح فرنیچر ہے بستر رہا ہیں حج میں ایک ڈیڑھ مہینہ لگ جاتا ہے ایک ڈیڑھ مہینے میں جتنا خرچہ گھر ہوتا ہے دس ہزار ہوتا ہے پانچ ہزار ہوتا ہے پچاس ہزار ہوتا ہے جتنا بھی وہ پیسے ہیں واری کے لیے گاڑی رکھی بھی ہے اور جن چیزوں کے ذریعے کوئی آدمی مال کماتا ہے, مثل ہے تو فیکٹری کا سامان ایک آدمی لکڑی کا کام کرتا ہے تو اس کے اوزار ایک آدمی عالمی دین ہے تو اس عالمی دین کی کتابیں اور اسی طرح اپنے مکان کی مرمت وغیرہ یہ چیزیں تو انسان کی اصل ضروریات میں سے ہیں اور اصل ضروریات یعنی کھانے پینے کا سامان پہننے کے کپڑے رہنے کا مکان اپنی سواری اہلویال کا خرچہ ان سب کو ہٹا کر نکال کر پھر کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے گھستے ہیں کہ وہ مکہ مکرمہ تک عرفات تک جا کر واپس آ سکتا ہے تو اس کے لیے حج فرض ہے چاہے اس کے پاس نئے نئے منورہ کے پیسے نہ ہو جانے کے اور چاہے قربانی کے بھی پیسے نہ ہوں کیونکہ وہ حج افراد کر لے گا اور اس میں قربانی جانور کا صبح کرنا نہیں ہے یہ تو سیب آگے آ جائے گی حج کی قسموں میں بھی اور مدینۂ تجربہ وہاں کی حاضری اور مدینۂ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حاضری بہت بڑی عبادات میں سے اور ایسی سنتوں میں سے ہے جس کا کسی نے انکار نہیں کیا لیکن فرض کر لیں کوئی غریب اتنا ہے کہ مدین منورہ نہیں جا سکتا تو بھی اس پہ حج فرض ہو جائے گا اس لیے کہ مدینہ منورہ حاضری حج کی فرائض میں سے نہیں ہے تو اس لیے اپنی شدیات زندگی سے جب بھی مال اور پیسہ اتنا بڑھ جائے کسی کے پاس تو حج سے دوری ہو جائے گا کوئی شخص حج کرنے کے لیے مال دے دیتا ہے اور وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے اس کی اپنی مرضی ہے شوہر پیسے دے دیتا ہے کہ آپ حج کر لیں اور آپ اپنے ساتھ اپنے بھائی کو لے جائیں تو یہ خاتون بیوی اس پیسے کو قبول کرے یا نہ کرے شوہر سے نہ لے کہ اس کی اپنی مرضی ہے شوہر مجبور بھی کر سکتا والد پیسے دے دیتے ہیں بیٹے کو کہ جاؤ اس سے حج کرو تو بیٹے کی مرضی ہے وہ چاہے تو والد سے وہ پیسے لے اور چاہے تو نہ لے لیکن یاد رکھیے اگر اس نے پیسے لے لیے تو پھر حج فرض ہو جائے گا شوہر نے بیوی کو پیسے دیے اور کہا میں تو حج پہ جا نہیں سکتا کسی مجبوری سے آپ چلی جائیں اپنے بھائی کو لے کے اور بیوی نے پیسے لے لیے تو ان دونوں پہ اس خاتون پہ بھی اور اس کے بھائی پہ بھی حج فرض ہو جائے گا اسی طرح باپ نے پیسے دیے یہ کسی اجنبی نے پیسے دے دیے ایک دوست نے دوسرے کو پیسے دے دیے اور کہا میں تم میرے, تم میرے پیسے پہ پی حج کراؤ چاہو جائیے آپ حج کرائیے پیسے میں دے دوں گا ٹکٹ لے دیتا ہوں اس نے ہاں کر دی اور اس پیسے کو لے لیا تو حج فرش ہو جائے گا یا تو لینا ہی نہیں چاہیے تھا پیسہ اور جب لے لیا تو اب حج فرش ہو گیا اسی طرح کسی انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ مکان ہے اور ضرورت سے زیادہ زائد سامان ہے اس کسی آدمی کے پاس پانچ مکانات ہیں ایک میں وہ خود رہتا ہے اور پانچ میں سے دو مکانات تین مکانات ان کے کرایے سے اس کے گزر اوقات ہو سکتا ہے تو فرسٹ کیجیے تین کے کرایے سے کوئی اپنا پیٹ پال رہا ہے ایک وہ خود رہا ہے چار تو وہ جو پانچواں مکان ہے نا جو زیادہ ہو گیا ہے یہ ضرورت سے زیادہ ہو گیا نا اس کو بیچ کر حج کرنا فرض ہے اگر اس کی اتنی مالیت ہے کہ اس کے آنے جانے کا کرایہ بن جائے گا اور اپنے گھر والوں کو وہ پیسے بھی کچھ دے جائے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ تین مکانات کے پیسے گھر والوں کو دے دیتا ہے اور اس مکان کے بیچنے سے ٹکٹ کا کرایہ وغیرہ یہ چیزیں نکل آتی ہیں تو اب حج فرش جائے گا اور کسی آدمی کے پاس یہ مسئلہ غور سے سنیے اتنی زمین ہے کہ جو زراعت میں کام آتی ہے اور زمین میں فصل اگاتا ہے باغ لگا رکھا ہے اس کے ذاتیں ہے تو اس زمین میں ایک چیز تو یہ ہے کہ اسے ٹھیکے پہ دیتا ہے یا اس زمین میں خود فصل کاشت کرتا ہے اور اس کا گزارا اچھی طرح ہو رہا ہے اب فرض کیجیے کہ وہ زمین اگر اس کا ایک ٹکڑا بیچا جائے مثلاً سو کنال زمین ہے اس میں سے دس کنال بیچ دی جائے تو باقی نبے پہ بھی اس کا گزارا آسانی سے ہو سکتا ہے اور وہ دس کنال زیادہ ہے اس کے پاس زمین ہو گئی تو دس کنال کو فروخت کرنے کے بعد یہ حج کا سامان کر سکتا ہے آنے جانے کا کرایہ اپنے گھر والوں کو جو جی چیزیں دینی ہے وہ دے کے جا سکتا ہے تو اس زائد زمین کا بیچنا فرض ہے اس کو بیچے اور حج کرے ایک بار پھر اس مسئلے کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے قبضے میں زمین ہے کئی پلاٹس ہیں پانچ سات دس پلاٹ لگے ہوئے ہیں وہ بھی جو زمین پہ زراعت کرتا ہے تو اس سے پتا ہے کہ اتنی زمین جو ہے جس پہ میں زراعت کرتا ہوں یہ تو ہے ضروریات کے لیے دو کنال زمین ہے تو اس نے اسے پتا ہے کہ ڈیڑھ سو کنال جو میں ٹھیکے پہ دے دوں یا میں خود سے کروں تو اس ڈیڑھ سو کنال سے ہمارا گزارا آسانی سے ہو جاتا ہے تو باقی یہ پچاس کنال ہے نا دو سو میں سے وہ ضرورت سے زائد جس کی زمینیں ضروریات زندگی میں سے اسے بیچے اور حج کرے نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا مرنے سے پہلے وصیت کرنا واجب ہے کہ میری طرف سے حج کر دینا اور اگر رسیت بھی نہیں کی تو اور گناہ دار ہوگا کسی آدمی کے پاس حج کے لیے روپیہ ہے اور دوسری طرف اس کو شادی کرنی ہے ہمارے اس دور میں شادی کرنا زیادہ ضروری ہے بہسبت حج کرنے کے ایک لڑکے نے محنت کی مزدوری کی دیرونی ملک چلا گیا یا اپنی ملک میں بھی اس کے پاس دو لاکھ روپے ہو گئے اب اسے حج کرنا چاہیے یا شادی کرنی چاہیے پرانے فکا اس کی تفصیل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر اس کے پاس اس وقت یہ پیسے ہیں جب اس کے شہر کے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں یا ہمارے زمانے میں جیسے درخواستیں جمع کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر اس وقت پیسے ہیں تو پیسے جمع کرائے حج کرے واپسی کی شادی کرے لیکن ہم اپنے اس دور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شادی نہیں کرے گا تو کسی نہ کسی گناہ میں پڑ جائے گا اس لیے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ پہلے شادی کریں اس پیسے سے پھر بعد میں حج کرے اگر پیسے مزید ہو جائیں نہ ہوں تو اس پہ کوئی پابندی نہیں اس مسئلے کو اور ان سے بھی پوچھ لیجیے گا مگر وقت ایسا آگیا گیا ہے کہ کسی بھی خاتون اور مرد کسی کے پاس بھی اگر پیسے ہیں تو شادی پہلے کرنا ضروری ہے حج بات میں کرے علی رسید اللہ کسی بھی گناہ میں پڑ گیا تو یہ بہت شدید بات ہے بچنا چاہیے اور یہ نکاح ایسی چیز ہے کہ جو لوگ اپنی لڑکیوں کو گھر پہ بٹھائے رکھتے ہیں اس انتظار میں کہ اب یہ پیسے آئے اب اس کا بھائی باہر گیا ہوا ہے وہ آئے اور یہ آئے اور یہ کرے وہ ماں باپ سخت گناہ گار ہوتے ہیں اپنے بچوں کی جلد از جلد شادی کر دینی چاہیے یہ <سؤال> انتظار کرنا کہ اب بھائی آئے اب بہنی آئے اب خاندان جمع ہو اب دس لاکھ روپیہ جمع ہو پھر اس کا رشتہ کریں پھر شادی کریں یہ سخت بہت ہی سخت گناہ کی باتیں جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتیں آپ سمجھیے صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا جس شخص کی اولاد جوان ہو گئی اس کا کوئی گناہ ماں باپ کے ذمے نہیں آتا سوائے ایک گناہ کے اور نشک میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے اس بچی یا بچے کی شادی نہیں کی بغیر کسی عذر کے اور پھر اس لڑکے یا لڑکے نے کوئی گناہ کر دیا تو یہ ماں باپ کے بھی سمجھ میں آئے گا اس لیے کیوں آپ اپنے آپ کو گناہگار ٹھہراتے ہیں اور بناتے ہیں اپنے بچوں کی شادی کیجیے جب مناسب عمروں کی ہو جائے اور فضول بکھیروں کا مت انتظار کیجیے وجنا ان سے کوئی بھی غلط حرکت ہوگی تو گھر آ کے بتائیں گے تھوڑا سا میں یہ کام کر کے آیا ہوں اور پتہ چلے مرنے کے بعد آپ کو کہ یہ سارے گناہ بھی آپ کے کھاتے میں نکل آئے وہ خود تو لڑکا یا لڑکی گناہ کار ہوئے ہی آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے اس لیے رسمی اللہ صلی اللہ سے سنایا کہ بچہ اور بچی جب بالغ ہو جائیں تو کوئی ان کا گناہ ان کے ماں باپ کے سن میں نہیں آتا سوائے اس ایک گناہ کے کہ انہوں ان کا نکاح کرنے میں تاخیر کی دیر کی اس وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیا وہ ماں باپ کا بھی قصور ہے اور جنس کی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے اور ان کے اس چمبے میں بڑا سامان ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ اپنی بیویوں کو مہینوں گھر چھوڑ جاتے ہیں جا رہے ہیں یورپ کے سفر میں اور جا رہے ہیں باہر مال کمانے اور یہ کرنے اور یہ کرنے دہینوں گھر میں بیچاریوں کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں اتنے مصروفی اندانو کہتے تھے کہ مجھے اگر پتہ چل جائے کہ کل صبح میں نے مر جانا تو بھی آج کی جو رات ہے نا میری زندگی کی آخری میں اس لیے بھی بیوی بی بی کے بغیر رہنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا وہ کہتے ہیں میں اپنی جائز نہیں سمجھتا کہ میں اپنی بیوی کے بغیر ایک دن گروں کیا بچہ یہ کہ ان لوگوں کو اللہ کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ یہ مسائل کتنے نازک ہوتے ہیں اور انسان کسی بھی وقت شیطان نقص کسی سے ساتھ میں کہیں گناہ میں پڑ گیا تو یہ گناہ اس کی نیکیوں کو برباد کر دیں گے اتنی مسود جیسی اقدام جیسے لوگ بلکہ اللہ کے بندے یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ پہ انہیں کوئی قابو نہیں تھا لیا صب اللہ وہ بڑے مقام کے لوگ تھے وہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بار بار رسب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا خدا سے اطلاع پا کہ تم جنتی ہو تم بغیر حساب کے جنت ملے گی اللہ تم سے آسی ہے خوش ہے اس کے باوجود وہ اس جنس کے معاملے میں اتنا اتنا اپنے آپ کو بچاتے تھے اس شخص کے معاملے میں کہ فرماتے تھے آخری رات بھی میری زندگی کی اگر ہے نا تو میں بیوی کے بغیر اسے اس بھی گزارنا پسند نہیں کروں گا لہذا پیسہ جب اتنا ہو کہ اب مسئلہ یہ پیش آ گیا کہ حج کر آؤں یا نکاح کروں تو نکاح یہی فتوے کی بات ہم ہیں البتہ اس سلسلے میں دیگر مسلم سے بھی رجوع کر لینا چاہیے پوچھ لینا چاہیے پھر جو بھی بتائیں ایسے ہی وہ رقم جو وہاں جا کر خرچ کرتی ہیں لوگ اور تحفے تحائف وغیرہ خرید کے لاتے ہیں وہ حج کے سفر میں ضروریات میں شامل نہیں جیسے مدین منورہ کا کرایہ اس میں شامل نہیں اگر کوئی آدمی اور افات تک پہنچ کر پھر واپس آ سکتا ہے تو اس کے زندگی حج فرض ہوگا ایک آدمی کے پاس اتنا مال تھا کہ حج فرض ہو گیا فرش کیجیے زندگی میں کبھی بھی اور حج نہیں کیا پھر فقیر ہو گیا تو جب اتنا مال آیا تھا اور, اور کوئی وجہ بھی نہیں تھی کوئی ازر نہیں تھا اس کے پاس وہ حج اسے کرنا چاہیے تھا محل سستی کی وقلت کی تو حج فرض ہو گیا اب جب بھی اتنا جب بھی اب آدمی اس کے بعد فقیر ہو گیا تو اس کے بعد اس کے حج واجب رہے گا ضروری رہے گا اسے چاہیے کہ حج کرے اور نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا یعنی مال تھا حج فرض ہو گیا تھا پھر اس نے حج نہیں کیا اور اب فقیر ہو گیا تو یہ فقیر تو ہو گیا ہے لیکن جو حج تھانا ابھی اسٹیشن میں باقی ہے اسے چاہیے کہ حج کرے اس سلسلے میں کہ کتنے پیسے ہوں تو حج فرش ہو جاتا ہے کچھ مسائل بھی اور نہیں ہیں ان شاء اللہ اسپینٹ بات ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ